امام مقاری مخالحم اللہ نے صحیح بخاری کی تعلیم کے موقع سے قدر اس قدر اہتمام کیا کے آگے مسئلہ ہے نام مخالحم اللہ کی اپنی کتاب میں شرط ہے کیا؟, کیا شرط ہے کسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال موجود ہیں اقوال مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس جتنے بھی مولفین ہوا کرتے تھے علیہ السلام وہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ نہیں درج کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر فلاں شرط رکھی ہے جو حدیثیں شرط پر ہوں گی وہ ذکر کریں گے لہٰذا اب ان کی شرط کیا ہے اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے طریقہ کار کو فلاں کی حدیث لائے ہیں فلاں کی نہیں لائے فلاں کے لانے کی وجہ کیا ہے فلاں کو نہ لانے کی وجہ کیا ہے اس سے آپ پتہ لگا پائیں گے آپ تحقیق اس کر کے کی فلاں نے کتاب میں کن سروس کا اعتبار کیا ہوگا فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں کن شرطوں کا اعتبار کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگوں کی آرا مختلف ہو جاتی ہیں کوئی کچھ بات کہتا ہے کوئی اور بات کہتا ہے کوئی کتاب نے دیکھ کر کے اندازہ لگایا آپ نے ایک بات پیش کی کسی کو اس کے برخلاف کوئی مثال ملے تاکہ بات غلط ہے اور اس کے برخلاف دیکھیے فلاں مثال موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے بخاری نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک تو امام ابو بکر محمد بن وصال جن کی کتاب فیروۃ المت المسا کے نام سے نمازہ نہیں ڈالی نمازا ریکارڈ کر کے انہوں نے کتاب کا چھوٹا سا لکھا ہے شروط العمت حمسین ال اما کی کیا شرط ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے امام خارم اللہ کی شرط صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ حدیث ذکر کریں گے جو امام بخاری کی ہاں صحیح ہو بس اور کوئی چکر جو حدیث بھی صحیح ہو ان کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث اس کتاب میں ذکر کریں گے آگے کوئی اور شرط آئے بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا اللہ مخرض کے حادث اللہ صحیح ہے اس کتاب میں میں نے صرف اور صحیح حدیث ذکر کیے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی بنیادی شرط بس یہ کہ جو حدیث بھی صحیح ہو اس کو ذکر کریں گے لیکن اب صحت کا معیار کیا ہے صحت کا معیار کیا ہے مانخا اللہ کیا ابن طاہر المقدسی ان کی کتاب ہے شروع الحمتی سکتا کے نام سے سب سے پہلے یہ ہیں جنہوں نے کہ ابن ماجہ کو یہ کتابیں ہیں ان میں داخل کیا اور انہوں نے سکتا کیا انہوں نے دونوں کتابیں کی شروع العمتی سکہ کے نام سے انہوں نے ذکر کیا ہے وہی بات جو میں نے شروع بتائی آپ کو بخاری ہو چاہے مسلم اور جو ان کے بعد اور علماء کرتے ہیں کسی سے منقول نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اس کتاب میں یہ شرط ہے البتہ یہ شرطیں کیسے معلوم ہوتی ہیں ان کی کتاب کا جائزہ لے کر کے تحقیق کر کے آپ معلوم ہوگا کہ کن شرطوں کا انہوں نے اعتبار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط یہ ہے کہ اس میں وہی حدیثیں آئیں گی المتفق اعلی فرق نقل ہی جن کے ناقلین راویوں کی ثقافت پر اتفاق ہو جن کے ناقلین عرابیوں کی ثقافت پر اتفاق ہو محدث سے لے کر کے کہ کہاں تک صحابی صحابی تک جتنے رابی آ رہے ہیں سب کی ثقافت پر استفاق ہو بن گئی اختلاف بین اختقاط اور جو افطاط ہیں اضبات ہیں تمیر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو لوگوں نے ان کی سکاحت پر اتفاق کیا ہو وہ اسناد و متصل میں صنعت کو ہونا چاہیے صنعت متصل نہ ہو شاید حافظ سطح ہو حدیث صحیح ہوتی ہے اگر کسی صحابی کے دو شاگرد ہیں بہتر کوئی بات نہیں لیکن اگر کسی صحابی کا ایک ہی کوئی شاگرد ہے تو اس کی بھی حدیث ذکر کرتے ہیں اگر صنعت صحابی تک صحیح اصل یہ کرنا چاہتے ہیں امام حاطب رحمہ اللہ کی ان کا کہنا یہ ہے کہ امام بفاری نے اپنی کتاب میں شرط لگائی ہے کہ بھئی حدیث اپنی کتاب میں درج کریں گے جس, جس حدیث میں صحابی جو ناراج کرنے والا ہے وہ صحابی مشہور ہو بہ طور کی اس کے کم از کم کتنے شاگرد ہوں جس حدیث میں نہیں بلکہ عام کم سے کم اس کے دو شاگرد ہوں انہوں نے کہا کہ اس کا اعتبار نہیں کیا اگر ایسا ہے تو فبیہ اور ایسا نہیں ہے اگر کہنا صحیح ہے صحابی تک تو ایسے صحابی کی حدیث بھی ماں اور مسلم نے اپنی کتاب میں درج کی ہے بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں اللہ مسلمان اخرجہ میں البتہ مام مسلم رحمہ اللہ نے بہت سے ایسے رواج کی حدیثیں میں ذکر کی ہیں کہ ماں بخاری رحمہ اللہ نے ایسے رامیوں کی حدیثیں اپنی کتاب میں نہیں لی ہیں کیوں کہ ماں بخاری رحمہ اللہ کو ان کے بارے میں شبہ تھا لہٰذا انہوں نے ایسے لوگوں کی روایت اپنی کتاب میں ترج نہیں کی ہیں البتہ مام مسلم رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کی وہی روایت لیے اپنی کتاب میں کی جن روایتوں کے اندر شباہ نہیں ہے شباہ شباہ گزار کر کے وہ روایتیں جن میں شبہ ہو تھا ان روایتوں کو چھوڑ کر کے وہ روایتیں ایسے راویوں کی جن میں کسی طرح کی شبہ کی بات نہیں ہے ایسے ایسی روایتیں لے لی ہیں جب کی امام مخائر رحمہ اللہ نے ایسے راویوں کو کلی طور پر ترک کر دیا ہے. کلی طور پر ترک کر دیا ہے یہ تھوڑا سا فرق ہو امام مسلم اور امام مخیر رحمہ اللہ کی شرط کے بارے میں اور ابن حمبل انہوں نے اللہ کی کتاب ال کے نام سے ہے اس کی شرح لکھی انہوں نے شرح اس میں انہوں نے مسلم کی شرط ذکر کی ہے مسلم کی شرط ذکر کرنے کے بعد کیا ہے عمل بخاری اشد مغل بخاری کی شرط مسلم کی شرط سے کچھ اور اشد ہے ضابط ایسے ہی راضی کی حدیث صحیح بفاری ملاتے ہیں جو سپاہ ہو گابت ہو اور وہ ناد ہی ہوتا ہے بہت ہی نادر رہتی ہے باقی اس سے تو کوئی انسان سچنا نہیں وہم ہر ایک طرح ہے لیکن ایسے ہی لوگ جن سے بالکل نادل طور پر ہوتا ہو ایسے لوگوں کی روایتی ذکر کرتے ہیں اگرچہ بعض بات کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ فلاں راوی کا ذکر کیا ہے کس راوی کو اس کتاب میں آنا نہیں چاہیے تھا اس طرح کا بہرال اس طرح کے اعتراض کا مقام تو رہے گا پھر اس طرح سے ایک باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن کتاب میں کیا کیا شرط لگائی ہے باقی صحیح بخاری کی شرح کے بارے میں مزید تفصیل پڑھیں گے آپ تجریب الرابی کے اندر تجریب الرابی میں مزید تفصیلات اس کی صحیح بخاری کی شرط کے بارے میں آئیں گی اب امام بھاری رحمہ اللہ کتاب میں ایک نہایت اہم مسئلہ صحیح بخاری کے تراجیم کیا ہے جو عامین قائم کی ان کے بارے میں تو امام مخائر اللہ کی جو کتاب میں تراظم ہیں ان کے بارے میں ابکار لوگوں کی افکار ابکار حیرانوں سے کسی طرح سے عقلوں کو مدہوش کرنے والی ہیں نگاہوں کو کس طرح امام مخال رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث سے تیس تیس بیس بیس پچیس پچیس مسائل کا استعمال کیا ہے اور ایک حدیث کو اپنی کتاب میں کوئی پینتیس مرتبہ دیتا کوئی دس مرتبہ کوئی 3, کوئی چار مرتبہ تو ذکر کیا ہے لوگوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے تراجم پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں صرف اور صرف بہت قصے کی گئی ہے صحیح بخاری کے افواج اس باغ کو مقبول کیا ہے باغ میں جہدیز آئی دونوں میں رب کیا ہے تو لوگوں نے باقاعدہ مستقل طور پر اس پر کتابیں تقسیم کی ہیں اور علماء مختلف علماء کے علما مشہور بخاری پر, پر ماں بخاری کی فقاحت کا اندازہ کرنا ہو تو ان کے کتاب تراظم ہیں وہ دیکھنے اس سے اندازہ ہو جائے گا کئی بخاری کے تراظم خود سے ظاہر ہوتے ہیں ایک بار قائم کیا ہے حدیث صاف طور پر حدیث معلوم ہوتا ہے اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کی جہاں پر خبیح آپ کو ظاہر میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی مناسب نظر نہیں آئے گی کہ کہاں کا باپ اور کہاں کی حدیث ایک ہے ظاہرہ اور ایک ہے جن کے لحاظ میں آپ کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے بہت غور و فکر کے بعد بھی آپ کو نتیجہ نہ سکیں شارہین کی طرح دیکھنا پڑے گی آپ کو تب جا کر کچھ باتیں ملیں گی اور بہت سارے مقامات پر آپ کو اختلاف بھی ملے گا کوئی کہتا ہے یہ مطابقت ہے اور کوئی کہتا ہے یہ مطابقت ہے کوئی کہتا ہے اس بات سے مطابقت ہے ہی نہیں بات سے ہے نہیں یا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حدیث کا باپ شرب کیا ہے تو اس طرح لوگوں نے باتیں ذکر کی ہیں شاہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی باقر سعید بخاری کے تراجم کے بارے میں جو آپ کی جو کتاب سعید بخاری شروع میں لوگوں نے لگا دیا اس کو کتاب کیا تباہ کر دیا اس کے اندر تو تراظم سر و تراجمخاری کے نام سے کا کتاب کیا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کے تراظیم کے مختلف انواع کشید اگر ابھی میں کرتا ہوں تو آپ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جب باقاعدہ آپ کتاب پڑھیں گے اس میں تراجم آتے رہیں گے وہاں پر دیکھتے رہیں گے آپ کی کس کس طرح کے تراجم ہوتے ہیں کیا کیا مطابقتیں ہوتی ہیں کبھی باپ کائم کرتے ہیں حدیث سے استدلال کرتے ہیں کبھی باپ کائم کرتے ہیں اور مخصوص اس کا استدلال نہیں ہوتا ہے بلکہ حدیث کی وضاحت مقصود ہوتا ہے کہ حدیث عام ہیں لیکن عام نہیں مراد بلکہ کیا مراد یہاں پر خاص مراد لہٰذا باپ کیسے قائم کیا وہاں پر خاص باغ قائم کیا ہے تو دو میں تعارض ہوتا ہے باغ قائم کر کے کیا کر دیا حدیثوں میں تدبیف دے دی باغ قائم کر کے اس کا نکال لیں گے کہ حدیث کی قانونی یہ مطلب بیان کر دیا یہ مقوم پیدا دیا ہے اب جو دو حدیثوں میں اس طرح سے ہو جاتی ہے تو مختلف رحمہ اللہ نے سے باغ قائم کیے ہیں جن قدم کرائے ان شاء اللہ آپ جیسے کتاب پڑھیں گے آسا رہے گا آپ کے سامنے اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا محدثین کے درمیان کیا مقام و مرتبہ وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں محدثین کے درمیان امام بخاری کا کیا مقام ہے اب جو کتب سننا ہیں قطب حدیث ہیں ان کتابوں میں صحیح بخاری کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں تو سب سے پہلے صرف اور صرف صحیح احادیث پر مستقل اگر کوئی مجموعہ تیار ہوا ہے تو کون سی کتاب وہ صحیح بخاری اس سے پہلے حدیث کا کوئی مجموعہ ایسا تیار نہیں ہوا ہے اس میں اسلم صاحب صرف اور صرف جس میں صرف اور صحیح حدیث ہوں بلکہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں تھی ان میں صحیح, صحیح اور صحیح ہر طرح کی حدیث ہوا کرتی تھی کرتی اس میں مغلطہ مغل نے اعتراض کیا ہے اور کہا سب سے پہلا جو صحیح کا مجموعہ ہے کون سا ہے مالک ہے لیکن میں نے لوگوں کی تردید کی ہے یہ صحیح سب سے پہلا مجموعہ ہے سب سے پہلا اصل کتاب کی بات ابھی نہیں ہو رہی سب سے پہلا صرف صحیح مجموعہ آدیشہ وہ صحیح وپاری ہے فی الحال امام مختلح اللہ نے خود ہی کہا لم اوکھر کتاب اللہ صحیح میں نے اس کتاب کے اندر صرف اور صرف صحیح آدیش جمع کیے صحیح آدیش کے علاوہ صحیح آدیش کو میں نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے خود انہوں نے کہا اس کے علاوہ امام مخاری کے مشاعرے بھی اس کتاب کی صحت کو تسلیم کر چکے ہیں اس سے پہلے بات آ چکی ہے صحیح بخاری کے بعد جو صرف اور صرف صحیح حادث پر مستمل مجموعہ آتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کے سننا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے بس سنیں گے تو ٹھیک ہے کیا غلط امیر کا چاہ بیٹھ کے جلدی بتائیے کیسے یا تو بیٹھنے کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے بیٹھ کے سننے کے لیے جو بیٹھنے کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صرف اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل مجموعہ ہے وہ کون سا ہے امام بخاری کے شاید دماغ مسلم رحمہ اللہ کی کتاب الزامی کے نام سے وہ جو مجموعہ ہے اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جنہیں کیا کہتا ہے اصح کتاب امباد کتاب اللہ کہا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اس پر پوری امت کا سمجھے کیا آپ اتفاق ہے رحمہ اللہ نے کہا ہے اتفاق علماء المشرق والمغرب چاہے وہ مشرق کے علماء ہوں گوفا بغداد بسرا اجاد چاہے وہ مغرب کے علماء ہوں اندروس وغیرہ کے مشرق و مغرب ہر طرف کے علماء کے ایک بات پر اتفاق ہے لیس کتاب اللہ من صحیح و مسلم کی کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح طریق کوئی اور کتاب نہیں کس کی رائے منانے سر علامہ آئینی جو مشہور حنبی عالم ہیں اسی طرح سے امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استفکر علماء اور رحم اللہ علان الغ باد القرآن عزیز اور صحیح ہاں البخاری مسلم و تلفق قبول کی تمام علماء بات پر اتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہیں کون سی جی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو امام نبی الرحمٰ شاہیا کے امام اس طرح سے امام عینی رحمہ اللہ انسیا کے امام ان دونوں نے یہ بات کہی ہے پوری امت کا ایک بات پر اتفاق ابری بات نہیں تھی پوری امت کا اتفاق نقل کیا ہے البتہ آ... کچھ لوگ ہیں برانس زمانے میں ان کی رائے یہ سہم کتاب کے تابل یہ نہیں ہے کوئی اور کتاب ہے کون سی کتاب کیا نام ملنا کابل سا نہیں تو غیر مسلط کتاب غیر مسلط کتاب ہے شرح والی کتاب نہیں ہے نہیں پائے گا جی مسلموں لوگوں نے کہا پہنچ پائے گا حدیب کی کتاب نہیں حدیث کی کتاب نہیں ہے حدیث کی کتاب حدیث کی کتاب تو زمانے میں ایک عالمدین ان کی رائے یہ بات کتاب من بعد اللہ کتاب للامام الآباد ابھی حنیفا کتاب اللہ کتاب للامام الآباد ابھی حنیفا کتاب ہے ابن مازا اور علم حدیث عبدالرشید نعمانی صاحب ہیں ان کی کتاب ابن مازا اور علم حدیث اس میں انہوں نے بات ذکر کی ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے کون سا وہ کتاب الاصا روحنی فارحمہ اللہ کی سر غرومی ترغیب کرنے کے نام غروب ترغیب کرنے کی, کی؟ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں انوی لکھتے ہیں آپ کو لیکن کیا لکھتے ہم نے آپ کو عبدالرشید رحمانی نعمانی رحمان بن سا بابا تونی کا نام تو عبدالرشید محمانی صاحب کیا ہے کہ سے آپ سے کتاب کون کی ہے کتاب اللہ کی نماز علمحدیس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے نمازہ کا تذکرہ ذرا سا کہیں مل جائے گا آپ کو ساری تر ہوئی ہے کہ علماء احناف ہمارے کتنے بڑے محدود شب لوگ تھے کتاب کا نام اگر یہ رکھا جائے کہ علماء احناف اور علم حدیث زیادہ مناسب ہو اور نماز کا تذکرہ تو آپ کو ہی نہیں مل جائے گا تھوڑا سا بادشاہ تو خیر اس لیے سب سے پہلے ہم نے جو حوالہ دیا یہاں پر دسا دیا ہم علامہ علی کا سے پہلا حوالہ یہاں پر علامہ آئینی جنہوں نے والمغرب علمغرب میں اتفاق ہو گیا تھا اب اس کے بعد مومان صاحب جیسے کی بات کا کیا اعتبار ہو سکتا, اس کا سکتا ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں شاول رحم اللہ نے ذکر کیا ہے فقط المحدری تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے اس میں جو بھی صنعت کے ساتھ مرپو روایتیں موجود ہیں قطعی طور پر سب صحیح ہیں مولقات سے باعث نہیں مولقات کا مسئلہ الگ ہے جو حدیثیں بھی صنعت کے ساتھ موجود ہیں مرفو حدیثیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں وان نعمہ متبادر علا مصنف اور یہ دونوں کتابیں باقاعدہ ان کے مصنفین سے تبادر سے ثابت لوگوں نے تبادر سے ان کے مصنفین سے نقل کیا ہے لہذا یہ کتاب امام مخالف امام مسلم کی ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں بہت کتابوں سے بات ان کی ہے گی تو یہ کتابیں ان کی بات تکلیف ہے تباہ ریبا ثابت ہے اور کا وان ہوں کل میں جو کوئی بھی ان دونوں کتابوں کی شان میں کمی کرنا چاہے کا فہو مفت ایسے انسان کو کیا سمجھ گیا ایسا انسان مفت ہے بیدا ہے مفت رسبیل ممین مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہا یہ کون چلے گئے ہیں ان شاء اللہ رحم اللہ کہتے چلے گئے کہ اگر کوئی ہے جو ان دو کتابوں کی آ... لوگ مشکل لوگوں نہیں ہی پڑھتی ہوں کس کتاب میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے خلاف پڑھتی ہیں یہ جی کتابیں دونوں رابطے سے ہٹ تو بہت سارے ہمارے مسائل کیا ہو جائے آسان ہو جائے اقلا... جو اقلانی ہیں ان کے لیے دو کتابیں مصیبت ہے اور کتابوں کے بارے میں کہہ دیں گے الاحدیت صحیح غیب ہے اس کی حدیث بھی پیش کر دے تو مسئلہ ختم ہو جاتے ہیں کیا ہے صحیح ہے لہٰذا لوگوں کے راستے کا روڑا کون سی کتابیں تو لہٰذا سارے جو لوگوں کی سخت مست بنتی کتابیں کون بنتی ہے یہی دونوں کتابیں ان کی حدیثوں کے بارے میں لوگ لکھیں گے اور ان کی حدیث ثابت کریں گے باقی جو بارے فیصلوں نے جو اقلانی وغیرہ ہیں ان پر ان کو ذوق دینے ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اسلام سے کہتے ہیں کہ بتانے صحیح کیا صحیح ہے تو دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے ان دونوں کتابوں کی اگر شان میں اگر کوئی کمی کرنا چاہتا ہے ان کا مرتبہ گرانا چاہتا ہے تو سمجھنے کی وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے مفت انسان ہے اور اسلام مخالف ایسے انسان کو سمجھیا گیا یہ تو ہوا کہ دونوں کتابیں اثر کتابیں ہاں بادہ کتاب اللہ امت محمدیہ کے اس بات پر اتفاق ہے کسی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں اس کے اندر ہے البتہ ان دونوں کتابوں میں کون سی کتاب زیادہ آتا ہے یہ ایک دوسرا رستا ہے ان دونوں کتابوں میں آسان کتاب کون سی ہے اس پتمی سے اتفاق ہے کہ ان دونوں میں آسان کون سی ہے صحیح بخاری ہے البتہ سب لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جن سے لوگوں انداز لگایا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ آتا ہے لیکن اصحت کی بات کہی صحیح مسلم زیادہ آتا ہے اصیت کی بات لوگوں نے کہی و ایسا بھی گڑبڑ ایسا بھی لیکن کچھ لوگوں کی بات سے اندازہ لگایا کہ اس بات کے کارن ہے کہ وہ صحیح مسلم کو آسان مانتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کاف بات, بات